فروسو مین بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے خاتو انہیں ڈرائے یا انہیں نہ ڈرائے ایمان نہیں لائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی کرتوت اور اعمال کے باعث کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایمان ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں اس سے سب کافر مراد نہیں ہیں کیونکہ بے شمار کفار مسلمان ہوئے اور ہو رہے ہیں اس لیے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور سب چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار ہی کر دیتے ہیں اور ہٹ دھرمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے جیسا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ جو بھی لے آؤ ہم اسے نہیں مانیں گے جیسے بعض یہود اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وغیرہ یونس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کے بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں یعنی جن کے پاس آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے جو نشانیاں بھی آپ انہیں دے لیں وہ مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہے مشرقین مکہ میں بھی بہت سارے ایسے تھے یہ کر کے دکھائیں یہ کر کے دکھائیں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں سب کچھ ہوا مو ہوئے لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ہادہ سے یہ تو جادو ہے یہ تو بہت بڑا جادو ہے یہ تو جادوگر ہے یہ تو مجنون ہے تو اس طرح کی لوگ باتیں بنانا شروع ہو جاتے ہیں اسی لیے بقرہ میں اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر فرماتا ہے اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی بھی لے آئے وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے نیز فرمایا وکب و تباؤ کلو امر مستر امافی مسد حکمت نو زور سورہ قمر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں بعض آنے کا سامان ہے کامل دانائی کی بات ہے پھر بھی ڈرانے والی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی اللہ اکبر تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ حق سن کر سیدھی بات سن کر بھی ایمان نہیں لاتے اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ان میں وہ مسلمان ان کو ڈرنا چاہیے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنی من چاہی زندگی پر چلتے ہیں زندگی اپنی مرضی کی لباس اپنی مرضی کا خواہشات اپنی مرضی کی شادی غمی میں معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ اپنے عقائد پر بعض دفعہ وہ اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دیں آپ ان کو اللہ کے نبی کی واضح حدیث سنا دیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے وہ اپنے پیر اپنے فقیر اپنی درگاہ اپنی گدی اپنے امام اپنے معاملات کی تقلید میں اس قدر وہ جامد ہوتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی واضح اور بین دلائل ان کو سننے کے باوجود بھی حق بات کی طرف نہیں پلٹتے تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کہیں اس معاملے میں حد سے بڑھ کر یہ نہ ہو کہ کفر تک چلے جائیں اور وہ واضح طور پر اللہ کی آیات کا انکار نہ کر دیں اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ آخر ان اندم اللہ رب العالمین و علیکم عليكم اللہ وبرکاتہ